آپ بھی ہمارے سلسلے میں گفتگو کر سکتے ہیں صرف موضوع سے متعلق سوالات ریکارڈ کروائیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ دارالخایہ سنت کے اسلامی بھائی مفتی کفیل صاحب مفتی شفیق صاحب بھی شامل سلسلہ آخر تک رہیں گے انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ کے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قیرت اجر اتا فرماتا ہے ایک قیمت کے برابر ثواب فرماتا ہے اور اشاد فرمایا ول قیرات فرمایا یہاں پر قیت سے مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دینا ہے تو لہذا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت عہد پہاڑ کے برابر بندے کو ثوابتا فرماتا ہے درودے پاک پڑنے کو اپنی عادت بناتے رہنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ, صلی اللہ تعالی, تعالی, تعالی. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ آج کے اپنے سلسلے میں نماز کے ظاہری اور باطنی آداب سے متعلق گفتگو کریں گے آج کا ہمارا موضوع نماز کے ظاہری اور باطنی آداب ہے یاد رکھیے کہ نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز جو ہے فرض ہوا کرتی ہے نماز کی بڑی برکتیں ہیں نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب کرام علیہ اردوان سے استفسار فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور وہ شخص روزانہ پانچ مرتبہ اس میں وصل کرے تو کیا اس کے بدن پر اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہ جائے گا تو صحاب رام علیہ مردوان نے بالکل نہیں رہے گا تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاح اسلام نے فرمایا کہ یہی مثال پنج وقتہ نماز کی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے اس کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اس کی گناہوں کو اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے لہٰذا ہم بھی نماز پڑھیں نماز اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے نمازی کے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز سے اللہ رب العزت مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرماتا ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازی کو سب سے بڑی نعمت یہ حاصل ہوگی کہ روز قیامت اسے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا لہذا نماز ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے نماز کی فضیلت کیا ہے نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کیا ہیں نماز پڑھنے کے اندر ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نماز میں خوشی اور خضو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے قبولیت نماز کا معیار کیا ہے اسی طرح نماز کی حکمتیں کیا ہیں نماز کو افضل ترین عبادت کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ساری باتیں اپنے سلسلے میں شامل کریں گے مفتانہ کرام سے انشاء مدنی پھول بھی حاصل کریں گے دونوں حضرات کو دونوں اسلامی بھائیوں کو سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں مجھے سب کیا فرماتے ہیں کفیل بھائی آپ نماز کے ظاہری اور باقی آداب سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نماز کے شرائط ہیں اور اس کے ساتھ اس کے فرائض ہیں واجبات ہیں سنتیں ہیں اور آداب سنن اور مستحبات پر نماز جیسی اہم ترین عبادت مشتمل ہے لیکن ظاہری ارکان اور آداب وہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ نماز کی چھ شرائط ہیں سات فرائض ہیں واجبات ہیں سنتے ہیں اور کیا ایسا نماز میں ہمیں کرنا چاہیے کہ جس سے نماز کی حقیقی روح ہمیں حاصل ہو جائے صحیح. نماز میں ہمیں وہ دل لگ جائے اور احادیث طیبہ میں جو نماز کے فضائل و ثمرات بیان ہوئے اخروی وہ تو انشاءاللہ ملے گی ہی لیکن کیا دنیا کے اندر نماز ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس نماز کی وجہ سے ہمارے اپنے کردار کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں یہ کب ہوگا جب کہ نماز کو صرف ظاہری نہیں بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی آداب کو بھی پیش نظر رکھ کر ان کا بھی لحاظ کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے جسے پہلی شرط نماز کی جو نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے وہ نے فرمایا تہارت ہے پاکی حاصل کرنا ہے کہ بدن پاک ہو انسان کا انسان کا لباس پاک ہو جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فقط یہی مراد نہیں ہے اچھا اتحر شطر الایمان جو حدیث میں فرمایا گیا بنی الاسلام الضافہ فرمایا گیا کہ وہ پاکی جو کہ ایمان کا حصہ ہے آدھا ایمان ہے جس پر ایمان کی بنیاد ہے وہ کیا ہے فرمایا وہ فقط ظاہری نہیں ہے بلکہ وہ باطن کو بھی مشتمل ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص اگر غلام ہو کسی جو ہے وہ بادشاہ کا اور بادشاہ اسے کہے کہ میرے حضور جو ہے وہ کوئی تحفہ لے کر آؤ یا وہ ویسے ہی اس کی بارگاہ میں تحفہ لے کر جائے اور برتن کے اندر تو کوئی جو ہے وہ بالکل تر سی چیز خصیص سی چیز اور جو ہے وہ بالکل ہی غیر معیاری کوئی چیز جو ہے وہ رکھ دے اور اوپر اس برتن کو ڈھک دے خوبصورت ترین غلافوں سے جو کہ مرسہ ہوں تو فرمایا جب بادشاہ اس کو کھولے گا اور اندر بیکار سی چیز دیکھے گا تو وہ اس پر ہرگز راضی نہ ہوگا اسے اپنے دربار سے نکال دے گا فرمایا یہی حال نمازی کا ہے کہ اگر وہ ظاہری تو ساری تہارت حاصل کر لیتا ہے بدن بھی پاک کر لیتا ہے لباس بھی پاک کر لیتا ہے اپنا لیکن جو باطن ہے اس کا دل ہے اگر وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی طرف حقیقی طور پر متوجہ نہیں ہے اس میں و کینہ اور عداوت بھری ہوئی ہے تو یہ اسی اس غلام کی مثال ہے کہ اوپر سے تو اپنے آپ کو مزین کر لیا لیکن اپنا باطل باطن جو ہے وہ ستھرا نہ کیا جبکہ در حقیقت حدیث مبارک میں بھی اشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں نظر فرماتا اللہ تبارک وطالعہ تو تمہارے دلوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے ان اللہ علیم بذات صدور تو باطنی آداب میں سے ایک بڑا ادب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ظاہری تہارت کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اپنے دماغ کو ذہن وسوسوں سے جو ہے وہ خیالات سے برے خیالات سے وساوس سے پاک کرے اور جو برائیاں ہیں جس طرح جسم پر لگی ہوئی جو ہے وہ نجاست کو بندہ دھو رہا ہے اسی طریقے سے سچی توبہ کے ساتھ ان گناہوں کے ذریعے اپنے دل کو بھی دھو ڈالے اور پھر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر کہا جائے گا کہ کما حقوق وہ تہارت کی شرط پر عمل پیرا ہو کر حاضر ہوا اسی طرح ستر عورت شرط ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے وہ عورت کا جن اعضا کا چھپانا فرض ہے ان کو چھپانے کر بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے لیکن وہ تو چھپا لیتا ہے لیکن دل کے حالات اور دل کے معاملات جو دل کے اندر برائی ہے یا جو دل کی باتنی جو ہے وہ بیماریاں ہیں اگر وہ نہیں ان کو صاف کرتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے تو وہ چھپ نہیں سکتی اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے تو ان سے پاک صاف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تو باطنی آداب کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس نماز کی قبولیت کے اندر اور کما حقح نماز سے اس کے فوائد حاصل کرنے میں اور نماز سے وہ جو روحانیت جس کا عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ جناب نماز پڑھتے ہیں روحانیت حاصل نہیں ہوتی تو وہ اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ نماز کو اس کے تمام ارکان فرائض واجبات اور ظاہری اور باطنی تمام آداب اور مستحبات کے ساتھ ادا کریں یہ بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ ظاہر کو اب دیکھنے میں یہ آتا ہے شفیق بھائی کے اب جیسے مفتی صاحب نے باطنی آداب سے کے حوالے سے بڑی بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے ظاہری آداب کے حوالے سے نماز پڑھنے کے لیے انسان جاتا ہے تو صاف ستھرے کپڑے ہوں اس کا ظاہری جسم کی نظافت ظاہری پاکی اور کپڑوں کا انداز جسم کا انداز کیسا ہونا چاہیے اس پر کیا فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خضو زینا تکم ایندا کل مسجد صحیح قرآن مجید میں باقاعدہ نماز کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں مسجد کی طرف جائیں نماز, میں، نماز کی طرف آئیں تو ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو اچھی حالت میں بدانا اپنے کپڑوں کو اچھا رکھنا صاف جی. ستھرا رکھنا بلکہ اس انداز سے اللہ کے حضور حاضر ہونا کیونکہ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا جی. ہے. اب وہ زینت یہ ہے کہ اچھا لباس ہو صاف ستھرا لباس ہو صحیح. کیونکہ عام طور پر آدمی کسی بڑے کے یہاں جاتا ہے تو صحیح. وہ اپنے آپ کو بہت بہت تیار کرتا ہے ظاہر کو بھی بہت تیار کرتا ہے بالکل تو نماز کو اتنا کوئی اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ جس حالت میں کیفیت میں کیونکہ بعض اقدام کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں اسی حالت میں ہی نماز کی طرف آ بعض اقدام کپڑوں پر اتنے دھبے لگے ہیں داغ لگے ہوئے اور اس طرح کے کپڑے ہیں کہ آدمی کسی عزت والے کے پاس ان کپڑوں میں نہیں جا سکتا لیکن وہی انہیں کپڑوں کو پہن کر نماز کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں ایک ہے نماز کا ہو جانا کپڑا پاک اگرچہ داغ لگا ہوا ہے کسی مٹی لگا ہوا ہے میں ہے کچھ بھی ہے نماز نماز تو ہو جائے گی لیکن جو نماز کے لیے محمود چیز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے حضرت نافے کو دو کپڑے دیے دو چادریں دی جب ان کو مسجد میں دیکھا تو ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جو میں نے دوسری چادر دی تھی اگر میں تمہیں کسی اور کے کام بھیجتا کہیں باہر کسی آدمی کے پاس بھیجتا کیا تم ایک ہی کپڑی چادر میں جاتے نہیں ایسا نہیں تو کہا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں تم جو ہے وہ لباس کے طور پہ بھی اچھی زینت اختیار کرو وہ دو کپڑے پہن کے ان کو نماز دو چادریں لے کر نماز کو پڑھو تو نماز کو اس انداز سے پڑھنا کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں اچھے کپڑے ہوں پاک بھی ہوں صاف ستھرے بھی ہوں اور اہتمام کے ساتھ ان جی جی نماز کا باقاعدہ اہتمام بھی ہو اور اس میں اہتمام کا اتنا امام اعظم ابو حنیفا ردی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی نماز تحجد کے لیے بھی آپ نے بھی بہت ایک اعلیٰ لباس تیار کروا رکھا تھا جس سے باقاعدہ زیبت ان کر کے اس نماز کو پڑھتے تھے سلاۃ اللہ کبھی انداز ایک ایسا ہوتا تھا کہ عام فقیرانہ لباس سے بھی پڑھتے تھے اور کبھی یہ بھی انداز ہوتا تھا کہ بہت اعلیٰ اور خوبصورت لباس پہن کر پھر آپ نماز سلاط اللہ کو ادا کیا کرتے تھے تو نماز کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ عام طور پہ آدمی دعوت اور دیگر معاملات میں ان میں تو بہت کرتا ہے لیکن نماز کے لیے دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ اس میں جیسا بھی ہو سکے حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو عید والے دن کی یہ مثال ملے گی لوگ عید کی نماز پڑھنے آئیں لیکن اپنے کپڑے ان کے جو عید کے لیے بنائے اور بنانے بھی مستعد اس لیے کہ عید کی نماز بھی تو اس میں پڑھیں عید مم. کے دن پر اچھے کپڑے پہنے لیکن نماز تو پہلے ہے تو لیکن اس کے باوجود ان کا کیا عالم ہوگا کپڑے نئے بنے ہوئے سب کچھ ہیں وہ گھر میں موجود ہیں عام سی شرٹ پہنی ہوگی عام سی کوئی اس طرح لباس پہنا نماز پڑھنے وہ کیوں نہیں وہ اس وقت پہنے گے جب ہمارے مہمان آئیں گے اور اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہیں تو اس طرح ہر نماز میں کوئی عید کی خصوصیت نہیں عام نماز میں بھی تو کم از کم ایسے ہوں سسرے کپڑے ہوں کپڑے ایسی ہوں اچھی اور جائز زینت اختیار کر کے نماز کو پڑھنا چاہیے بالکل پڑھنا چاہیے بالکل ایسے, کہ کہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ ایسے چمکیلے یا بھڑکیلے کپڑے یا ایسے نقش و نگار والے کپڑے کے جو کپڑے ہی اس کو نماز میں غافل کر دیں تو ان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے اس کی بھی باقاعدہ ممانت کے اقوال کروں اچھا کپڑوں کے ساتھ ساتھ پھر خود اپنا ہولے کی طرف بھی غور کریں کہ کس لباس ایک تو ہے لباس میں حاضر ہونا ایک کس آپ کے کس انداز میں حاضر انداز ہو رہے ہیں جیسے اب لباس تو خوبصورت پہن لیا لیکن اس کے جو ہے وہ پائچے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں بٹن کھلے بٹن جو, ہیں جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں اس چیز کا بھی خیال کہ اگرچہ آپ باہر جو ہے بہت اچھا اس چیز کو سمجھیں گے لیکن وہی ہے کہ ہر بارگاہ کے اعتبار سے الگ جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں صحیح صحیح کوئی دوستوں کے سامنے تو گربان کھول کر جو ہے وہ پھرے گا لیکن جب والدین کے سامنے آئے گا تو بند کر لے گا کسی آفیسر کے پاس جائے گا تو بند کر کے جو ہے وہ جائے گا تو اسی طرح جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو رہے ہیں تو اب وہاں جو چیزیں <تصفح> ناپسندیدہ ہیں جن کے بارے میں احادیث کے اندر وعدیں آئیں کہ جو شخص جو ہے وہ تکبر کی نیت سے جو ہے وہ اپنا پائجامہ لٹکائے یا جو ہے وہ تہبند ہے تو جہنم میں ہے اس کی وہ تو اب ان چیزوں سے کبھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں تو کیا میں نے اسلامی اعتبار سے لباس بھی پہنا ہوا ہے یہاں تو قلما نے فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر گویا بندہ نماز کے اندر ہے تو اسلامی وردی اختیار کر لے فرمایا کس طرح فرمایا داڑھی رکھے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے داڑھی ویسے ہی جو ہے وہ واجب ہے لیکن اب بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہو رہا ہے کیونکہ جو داڑھی منڈانا ہے یہ تو شیطان کا کام ہے یہودیوں کا جو ہے وہ انداز ہے تو جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو اس بارگاہ میں کیسے پتہ لے گا کہ تو اللہ والا ہے اللہ تبارک و تعالی کے گروہ میں شامل ہے یا شیطان والے گروہ میں ہے گروہ میں حاضر تو رب تعالیٰ کے ہوا ہے لیکن سورج شیطان جیسی بنائی ہوئی ہے تو اللہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس صورت کی وجہ سے ہی تجھے دھچکار دیا جائے قطع نظر اس کے کہ آگے تیری عبادت قبول ہو تو انداز لباس اور اپنی تمام چیزیں وہ رکھی جائیں جو اللہ تبارک وطالعہ اور حبیب علیہ السلاط والسلام کو پسند اور دوسری سب یہ کہ ایسے لباس بابقت ہوتے ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں ایک تو یہ کہ اپنی نماز اس کی جیسی ہے دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث وہ کیسے نماز پڑھنے میں گیا تو ایک آدمی کو اچانک دیکھا جب پہلی اول باہلا یعنی اچانک نظر پڑی اس پہ تو میں خود گھبرا گیا کہ یہ آدمی کس کپڑے تھے اچھا اب اس کی پان کی وہ ٹھیلا ہے شاپ ہے اور وہ عموماً پان بنانے والا کچھ نہ کوئی پہنتا ہے لیکن شاید اس نے اوپر کا بھی کوئی اس کا اپر ایسا پہنا ہوا نہیں تھا اب پان بنا, بنا بنا کے پورے وہ پان سرخی سرخی جب میں نے اس کو پہلی نظر دیکھا تو یقین کیجئے میں خود گھبرا گیا یہ تو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ تو بہت مشکل نہیں ہو جائے گا کہ اب مثال کے طور پر میں گیریج پہ کام کرتا ہوں یا میری پان کی شاپ ہے یا مجھے دیگر کام کرنے ہیں اب میں اگر یہ پابندی کروں کہ نماز کے وقت میں پہلے کپڑے چینج کروں گھر جاؤں گھر میرا دور ہے قریب میں ہے نہیں بڑی مشقت ہو جائے گی اس طرح تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نماز سے دور ہو جائے تو اور ایک تو اس کے بارے میں بتائیں کفیل بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر اس حالت میں کوئی شخص مسجد میں آ ہی جاتا ہے اس کے ساتھ دوسروں کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اول تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ میں یوں کروں نہیں کروں آپ ایسے افراد کو دیکھیں جو گیرج کا کام کرتے صبح جب وہ گھر سے نکلتے ہیں نا بڑے صاف ستھرے ہو کے اور جب واپس گھر لوٹتے ہیں جب بھی بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جا کر دکان کے اوپر ایک لباس ہے جو کام کا ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں اور آتے ہو جاتے ہوئے گھر پہ وہ صاف ستھرا لباس ہی جو ہے وہ پہن کر آتے جاتے ہیں تو جب ہم گھر آنے جانے کے لیے یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ صاف ستھرا لباس پہننا اور کام کے لیے الگ لباس پہننا تو اسی طرح نماز کے لیے بھی آپ ایک الگ جو ہے وہ لباس رکھ لیں جب آپ کو نماز کے لیے جانا ہے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اس چیز کا اندازہ کرے بندہ یعنی اس بارگاہ کی اہمیت کو سہمیت نماز جو ہے وہ رب تعلیٰ سے ہم کلامی کا مقام ہے نماز جب بندہ پڑتا ہے تو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو رہا ہے اس طرح اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو نماز کی برکتیں ہمیں مزید زیادہ حاصل ہوں گی اور جب اگر کوئی آ جائے اس حالت میں اس کے ساتھ برسات یہ ہوتا ہے بعض اگر اس حالت میں آ بھی گیا کوئی تو بعض اوقات اس کے کپڑے واقعی ہی ایسے ہوتے ہیں بدبودار کپڑے ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں گیریج کا اگر اس میں مٹی کا تیل اور اس طرح کے کپڑوں کی حالت جس سے مسجد میں بدبو پھیر رہی تو اس حالت میں تو اس کا آنا ہی جائز نہیں ہے وہ خود ازیت کا باعث ہے اور لوگوں کے لیے بھی تکلیف دے معاملہ اس کا ہے تو ایسی صورتحال میں تو اس کو ہی شرن ہی منع ہے کہ وہ اس طرح کے کپڑے لباس کے جس سے ایسی بدبو نکل رہی ہے اور وہ مسجد کی ہوا و فضا کو خراب کیوں ہوئے لوگوں کی نماز اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا دشوار ہے تو وہ تو پہننے کی اجازت نہیں البتہ اگر کسی کے ویسے جیسے مٹی ہے داغ ہے بعض اوقات کچھ مزدور بھی ہوتے ہیں جو مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں نماز کے ٹائم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مٹی لگی یا کوئی ایسا تو پاک ہیں تو برآں نماز ہو جائے گی اور یہ اس نمازی کو ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے تو کم از کم اپنے قمیض وغیرہ کوئی ایسا کپڑا یعنی اس کو چینج کر لیا جائے نماز کے ٹائم یہی بہتر ہے اس میں جی مدنی سلینڈ کے ناظرین میں آپ کو مدنی مشورہ یہ دوں گا کہ امیر عالیہ سنت کا مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے اس رسالے کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حدیطً طلب بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس رسالے کو پڑھیں گے تو مسجد کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوگی دل میں مسجد کی محبت بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شاء مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا بھی ذہن بنے گا پاک اور صاف رکھنے کا ذہن بنے گا اپنے بدن اور لباس کو بھی پاک اور صاف کر کے نماز میں حاضر ہونے کا ذہن بنے گا اس رسالے کو ضرور مطالعہ کریں چند ہی صفحات کا یہ رسالہ ہے بہت ہی شاندار بہت ہی عمدہ یہ رسالہ ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے کچھ مدنی چلن کی ناظرین کی کورس کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں کس طرح شامل ہیں حضور یہ سوال عرض ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ وجل کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہ کر سکو تو اس بات کا یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ارشاد فرما دے جی بالکل عرض کریں گے دوسری قول میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ نماز میں دل لگ جائے اور نماز پڑھنے کا مزہ آئے جی نماز میں دل لگ جائے جی اگلی کال مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال عرض. کہ نماز پڑھائی سے رکھتی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی ہونے کے باوجود برے کاموں سے باز نہیں آتے ایسا کیوں برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں جی تین کالز ہم نے ابھی اپنے سلسلے میں شامل کی ہیں انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے اور پھر آگے چلیں گے جی مفتی صاحب حدیث مبارک بیان کی جاتی ہے انت اللہ کا انا کترہ ہوں رب سے رب کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب دیکھیے حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہاں پہ تشبیح دی گئی ہے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا اللہ تعالی کا دیدار کرنا دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا اللہ کو دیکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا خاصہ تھا اور یہ ایسی طبیلت ہے جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے آپ صلی اللہ و تعالی وسلم کے علاوہ کسی کو بھی یہ حاصل یہ شرف حاصل نہ ہوا کہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا اب جہاں تک خواب کا معاملہ ہے تو خواب میں اللہ تعالی کا دیدار ممکن بلکہ کئی بزرگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ سو مرتبہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا آرم آرم خواب میں اور جنت میں ہر اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تمام جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے صحیح. تو اب جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہاں ایک تشبیح دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جو علماء نے بیان کیا کہ اگر تم اللہ کو دیکھتے یعنی اگر تم اللہ کو دیکھتے تو اچھا. تمہارے خوف کی تمہاری خشیت کی تمہارے ڈرنے کی تمہاری دل جمی کی تمہاری اس وقت ایک جسم پر اپنا ایک لرزہ آنا ایک کپڑی آنا ایک انداز ہونا بڑا عجزانہ اس کی انداز اگر تم دیکھتے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی حالت ہوتی ہے تو وہی تصور بناؤ کہ گویا کو اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ کو گویا کے دیکھ رہے ہیں اگر تم دیکھتے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دیکھتے تو اس وقت تمہارا خوف کیسا ہوتا تمہارا پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا کیسا ہوتا تو اس انداز سے اس کو یہاں پہ تفہیم کیا گیا یا سمجھایا گیا مثال کے طور پہ آپ ذرا اس کو ذرا یہ لے لیں کہ ایک بہت بڑا کوئی آفیسر ہو بلا تشبیح یہ بات عرض کر رہا ہوں کوئی بہت بڑا آفیسر ہے اور کوئی بہت بڑا کسی ملک کا وزیر اعظم ہے کوئی وزیر ہے اب کوئی اس کے ماتحت آدمی کوئی غلام آدمی کوئی عام خادم آدمی جب اس کے پاس جائے گا تو اس کا ایک انداز کیا ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی یعنی عام طور پر بھی اگر کوئی آ... آفس میں بھی اپنے افسر آف کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے بڑی توجہ سے موبائل کو سائننٹ کرے گا موبائل کو ادھر رکھے گا اس کی بیل نہ بجے اور اس کا اہتمام کرے گا اور اپنی دینا پوری جو بھی لباس اس کا ہوگا اس کو صحیح کر کے اور پھر وہاں جائے گا اسی طرح جو لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بعضوق ماں باپ کا ایسا ایک رو بھی ہوتا ہے بعضوق اولاد جو وہ ان کے ساتھ یا استاد شاگرد کا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد بعض اوقات اس کیفیت میں استاد سے بات نہیں کر سکتا تو یہ ایک شاگرد جب اپنے استاد کے پاس آئے یا اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہیں یا کسی آفیسر کے پاس ہیں وزیر کے پاس وزیر کے پاس تو اس وقت کیا کیفیت اور کیا معاملہ ہوتا ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ تو ایک عام دنیا کی مجلس تھی اور ان سے ڈر رہے ہیں بظاہر کسی عہدے کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے وہ ڈر لاحق ہوا ہوا ہے تو زیادہ زیادہ یہ کہ میری کوئی حرکت ناگوار گزری تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے میرا کوئی بولنا اس کو ناپسند آیا تو مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی, میرے کو سزا سختی گی. ہو سختی. کوئی سزا ہو سکی تو یہ دنیا معاملہ ہے صحیح. اب سوچیں کہ وہ کادر مطلق کے سامنے اللہ جانہ جو مالک ہے جو معبود ہے جو خدا ہے الہ ہے اس کے حضور جب آدمی حاضر ہو تو یہ ایک تصور ماند لے کہ اس انداز سے کہ اللہ تبارک و تعالی کو گویا کے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہو تو وہ آدمی پر نماز کی حالت میں کیفیت جاری ہونی چاہیے اور اگر یہ تصور نہ بنے تو پھر کم از کم یہ تصور تو ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب اپنی جب یہ تصور ایک مانیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی آدمی ڈر کر خوف خشیت کے حوالے سے اس کی یہ کیفیت ہے ہم کہیں بھی اگر جائیں نا تو اگر کسی بھی جگہ پہ یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھنا ہے تو آدمی بہت سیدھا ہو جاتا ہے اور بھی اس کا معاملہ جو ہے وہ کہیں ایسے اسٹور پہ ہو کہیں بھی ہو ایئرپورٹ میں ہو کہیں بھی تو اس کے انداز کچھ اور ہو جاتے ہیں تو جب یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ تصور تو ماندو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تو یقین کرو اور یہ ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس حالت میں آدمی کس کیفیت میں علما کہتے ہیں جب آدمی پانچ وقت کی نماز میں یہ تصور بنا لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس وقت اس کی خوف کشیت کا, کا جو عالم ہوگا یعنی یہ ایک تصور باندھے اور جب پانچوں ٹائم یہ تصور اس کا ہوتا رہے گا اب جب یہ باہر بھی جائے گا تو اس کے تصور میں یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ چیز اس کو کئی گناہوں سے باز رکھ لے گی بالکل بالکل اگر یہ تصور جم جائے تو بہت زیادہ نماز میں لطف بھی آئے گا مزہ بھی آئے گا خوشوخصو بھی حاصل ہوگا کفیل <تصفح> بھائی یہ رشاط کہ ہمارے دوسرے کالب نے جو یہ سوال کیا کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ اصلاح اسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا رسول اللہ فلاں شخص نماز تو پڑتا ہے مگر فلاں فلاں برائی بھی کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی مگر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ نماز بعض لوگ پڑھنے والے جو ہیں وہ مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے اور ایسی نماز ہم پڑھ لیں کہ ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک دے اس کا کیا طریقہ ہے واقعی اللہ تبارک تعالی نے جیسے قرآن مجید میں تنہا انلفاح شاہی ولکر کہ نماز جو ہے وہ برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ برائیوں سے نہیں رک پاتے معاشرے کے اندر جو ہے برائیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اور نمازی کہلانے والے افراد بھی ان سے بھی برائیاں ہوتی ہیں علماء نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی فی زمانہ علم کی کمی کی وجہ سے الان تو جو ایک تو ہے بے نمازیوں کی تعداد اور بہت سارے وہ ہیں جو کہ ہیں نمازی لیکن وہ بھی در حقیقت بے نمازی وہ کہیں گے کہ نمازی اے ہو کے کیسے بے اے نمازی اے ہو گئے وہ ایسے ہو گئے کہ فرمایا مم. کہ نماز کے شرائط و ارکان جو ظاہری ہیں جو نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں صحیح وہی پورے نہیں ہوتے ان کے بغیر نماز نہیں ان کے بغیر بھی. نماز ہوگی نہیں جیسے طہارت شرط ہے فرمایا وضو تو اب وضو کے ارکان کی ادائیگی کون کس طریقے سے کرتا ہے مم. بڑی پیاری مثال جو ہے وہ فرمایا شاید فرمایا کہ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ فی زمانہ علم سے غفلت کے باعث جب چہرہ دھوتے ہیں تو پانی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے درمیان مارتے ہیں اوپر کے حصے کے اوپر فقط جو ہے وہ گیلا ہاتھ ہی پھیر لیتے ہیں تو وزو نہیں ہوا وضو میں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو چہرہ دھونا فرض ہے تو اب ہر جسم کے ہر اس حصے پر جس کا دھونا فرض ہے دو دو بون جو ہے وہ پانی بہ جائے دو قطرے پانی کے بہہ جائے فقط جو ہے وہ ہاتھ کا جو ہے وہ اس پہ لگ جانا گیلا ہاتھ لگ جانا وہ تو وزو ہی نہیں کرے گا اس کا مکمل ہی نہیں کرے گا تو یوں شرائط کے اندر جو ہے وہ غلطی کو ہوتا ہی بڑی پیاری بات مجھے یاد ہی ہم نے ایک اندرون سن کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا کافی عرصہ پرانی بات ہے تو زہر کے بعد نماز کے احکام کا مدنی حلقہ ہمارا لگا ہوا تھا تو ایک بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پچاس پچپن سال غالباً ان کی عمر ہوگی تو نماز کے اب وضو کے فرائض کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی وضو کے فرائض ہم سیکھ رہے تھے تو اس میں جب یہ فرض بیان کیا گیا کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا بھی فرض ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ان بزرگ نے یہ کہا تھا ان اس شخص نے یہ کہا تھا کہ آج میری اتنی عمر ہو گئی میں تو کوہنیوں سمیت ہاتھ نہیں دھوتا دو کوہنیوں سے نیچے تک میں ہاتھ دھوتا ہوں یہ گاؤں دیہات کا ایک علاقہ مجھے تھا, مجھے تھا میں نام نہیں لینا چاہ رہا وہاں کا ہمارا وہاں پہ سفر تھا پورا مدنی قافلہ تھا تو ایک مدنی قافلے کے اس مدنی حلقے کے اندر اس شخص نے تھوڑا سا وقت دے کر نماز کے اپنا وزو کے فرائض کو سیکھ لیا اب ساری زندگی وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی یعنی اہم ترین جو ضروری چیزیں ہیں انہیں سے لوگ ناواقف ہیں تو اب وہ نماز تو پڑھ رہے عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہے ہیں بچپن سے شاید پڑھ رہے پچپن سال جو ہے وہ ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن نماز ہی نہیں ہوئی وہ بے نمازی کے بے نماز میں نے فرمایا کہ یہاں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نمازی ہے اور اس نمازوں کے اوپر شاید کرنے والے فخر بھی جو ہے وہ کرتے ہیں اور کل قیامت میں جب نامۂ اعمال کھلے گا تو وہاں کوئی نماز نہ ہوگی کہ ان شرائط کی کمی جو ہے وہ پائی گئی کہ وہ شرائط سرے سے پائی نہیں گئی وضو نہیں ہوا تو نماز کیا ہوئی یوں ہی پاکی ناپاکی کا مسئلہ کہ انسان جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ کب ہے اور پھر پاک کس طریقے سے ہوتا ہے اس معاملے کے اندر احتیاط نہیں کرتے تو یہ وجہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم اپنے گمان میں اسے نماز سمجھ رہے لیکن در حقیقت شرط وہ ہوتی ہے جو کسی چیز سے پہلے پائی جائے صحیح اور جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو جس جس چیز کے لیے وہ شرط ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے جب وضو نہیں پایا گیا تہارت نہیں پائی گئی تو نماز اس کے بعد کوئی کتنی ہی پڑھتا رہے نماز نہیں ہوگی آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے اور नहीं کوئی नहीं। وزو کے ساتھ تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس وضو کے اندر ایک جو ہے وضو کا فرض چھوڑ دے رہا ہے تو وہ وزو نہیں ہوا ایک تعداد ایسی بھی ہے اپنا کہ جو نماز پڑھنے تو آتی ہے لیکن نماز کے اندر ایسی حرکات ایسے اعمال کر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز فاصل ہو جاتی ہے یعنی اولا تو یہ کہ شرائط پھر آگے آپ جو ہے وہ فرائض کی طرف آ جائیں کہ ان فرائض میں سے یعنی اب جیسے ایک یہ بہت بڑا ایک طبقہ ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن اب نماز میں جو قرآت فرض ہے اس کے لیے اتنی آواز ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان خود سن سکیں تو اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب ہم نے آہستہ پڑھنا ہے وہ آہستہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دل میں پڑھنا ہے دل تو اب دل, دل میں, دل میں پڑھنا ج... ہاں وہی میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ دل میں انہوں نے پوری نمازیں پڑھی حالانکہ پڑھنا جہاں بھی شریعت متحرہ میں کہا گیا وہاں پڑھنے سے مراد اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنے کان خود سن سکیں جب کان کی کوئی بیماری بہراپن نہ ہو یا کوئی شور جو ہے وہ نہ ہو اب اتنی بلند آباز سے پڑھنا ضروری ہے تو اب نماز بھی پڑھ لی پہلے کی شرائط بھی پوری تھی لیکن جب فرض نہیں پایا گیا تو وہ نماز جو ہے وہ فاصد ہو گئی وہ نماز ہوئی نہیں اور تیسرا یہ کہ یہ بھی کر لیا شرائط اور فرائض سب پر عمل کر لیا لیکن جو نماز کی حقیقی روح ہے اور خزو اس کی طرف دھیان نہیں دیا خوش و کو نماز کے اندر لے کر نہیں آئے نماز تو پڑھی لیکن دل کسی اور طرف ہے نماز کے اندر کاروبار کا جو ہے وہ حساب کتاب چل رہا ہے نماز اے کے اے اندر ہی گھر کے سارے جو ہے وہ منصوبے آ رہے ہیں کہ کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے کس سے ملنا ہے کیا کرنا ہے تو ایسی نماز در حقیقت وہ نماز نہیں جو ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے روکے نماز تو وہ جو اپنے ظاہری باتنی آداب کے ساتھ بما ارکان فرائض واجبات کے ساتھ پڑھی جائے اللہ وہ اللہ نماز وہ نماز ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول اللہ بھی ہوتی اللہ ہے اور وہ نماز انسان کو گناہوں سے روکنے والی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی فرمائے آپ نے سوال کے شو اپنا گفتگو کا جب آغاز فرمایا تھا تو روح نماز کا تذکرہ کیا تھا بڑا اچھا لگا یہ ارشاد فرمایا کہ روح نماز ہے کیا روح نماز کے بارے میں فرمایا کہ خوشو اور خضو یہ در حقیقت روح نماز ہے انسان کا دل بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو یہ جو ہے وہ انسان کے دل کا متوجہ ہونا اور فرمایا کہ جب انسان کا دل بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوگا تو اب اس کے آزہ جو ہے وہ حرکت نہیں کریں گے اس کے آزا کو بھی سکون ہوگا رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو یہ نہیں کہ ادھر کھجا رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر وہ کر رہا ہے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا اپنے بدن سے کھیل رہا ہے یا اپنے لباس سے کھیل رہا ہے یہ جو چیزیں عموماً نظر آتی ہیں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ خوشو و کے ساتھ نماز ادا نہیں کی جا رہی کہ کما حق خوشو و حاصل ہو تو انسان کے جو اعضا ہیں ان میں بھی سکونت ہو اور اطمینان شفیق بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ اب خوشو و خو مفتی صاحب نے ل... کفیل بھائی نے ذکر کیا ہے خوشو و ہوتا کیا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں دیکھیے خوشو و عام طور پر اس کا ایک ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو پورا نماز کی شرائط واجبات مستحبات اور دیگر آداب ان چیزوں کا ظاہراً بھی خیال کرنا بالکل اپنے آپ کو گڑ ہوئے اللہ کے حضور حاضر رکھنا یعنی باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر رکھنا گڑ ہوئے کیا مطلب گر گر نماز نماز کے قلبی طور پر وہ دل جمی کے ساتھ نماز کو پڑھنا قلبی طور پر حاضر رہنا خام خاندان کی آواز نکل آئے نماز نماز, میں نماز کے حوالے آه سے آه تو اس میں یہ اگر نماز کی محبت میں رو رہا ہے کوئی نماز کے لیے رو رہا ہے یا نماز میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہے اور اس کے, دیکھے دیکھے میں ایسے افاظ اکرام کے جو رمضان کے آخر میں ترابی پڑا کرتے ہیں تو ہچکیاں بن جاتی ہیں ان کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ تو آپ فرماتے ایک راز میں جب حضور کے ساتھ تھا اللہ تو آپ نے جب نماز پڑھی تھی جس میں آپ نے سورہ بقرہ سورہ عمران اور سورہ نسا اللہ یہاں اللہ تک, اللہ اللہ تک اللہ اللہ کو تلاوت سنائی آپ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے قلب مبارک سے جو آواز آتی تھی وہ ایسی آتی تھی کہ جیسی کوئی دیکچی پکانے کے لیے چولہے پر رکھی ہوئی اس کی جو آواز آتی تھی یہ دل کا گڑ تھا یعنی یہ محسوس ہوتی تھی کیفیت اور یہ آواز تو ان, ان طور پر حاضر ہے نا یہ حاصل کیسے ہوگا یہ ہم اس طرح کی جب باتیں سیکھیں گے حضور علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے انداز قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کی تعریفیں فرمائی ہیں قد افلادین خواش وہ مومن کامیاب ہوئے کون سے مومن کہ وہ کامیاب مومن ہوئے کہ جو اپنی نمازوں میں خوشو کرنے والے ہیں اپنی نمازوں میں اللہ کے حضور حاضر ہیں اور ڈرنے والے ہیں اپنی نمازوں کو اس طرح یعنی نماز کے اندر ایسے صاحب کرنے والے نہیں کہ ان کی نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے نماز کی طرف وہ التفات ہی نہیں کر رہے حضرت سید اللہ اسم ان کے بارے میں آتے ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ نماز کی کیفیت آپ ہمیں کچھ بتائیے اپنی نماز اچھا کی کیفیت اور نماز میں یعنی ان کی اس بات سے نماز میں خوشو اور خزو پیدا کرنے میں بڑی معاونت ملے گی اچھا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو پہلے کامل طہارت اور یہ سب معاملت کر کے نماز کی جگہ آتا ہوں تو پہلے بیٹھ جاتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے سارے آزاد اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی بالکل ہی اب میں نماز کے لیے اطمینان والی کیفیت میں آ گیا ہوں کہ اب میں نماز پڑھوں اب جب یہ کیفیت آگی اس کے بعد میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اس انداز سے نماز کو میں شروع کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے اچھا. میں کل پہ کھڑا ہوں اللہ اللہ جنت میری دائیں طرف ہے دوزک میرے بائیں طرف اللہ ہے اللہ اور پیچھے میرے ملک الموت ہے اور نماز میری آخری ہے یہ تصور جب میں باندھتا ہوں یہ معاملہ تو کہتے ہیں جب اس طرح کا تصور یہ تصور ہے اور اس کے بعد میں پھر تکبیر کہتا ہوں آخری نماز اور پھر خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ڈر بھی ہے اللہ پہ اور اللہ کی رحمت پہ امید بھی لگی ہوئی ہے اس کی درمیانی کیفیت میں میں نماز کو شروع کرتا ہوں پھر تکبیر کہتا ہوں اور پھر نماز کو پڑھتا ہوں پھر سجدہ اس کی شرائط کے مطابق پھر قوما کرنا پھر جلسہ یہ سب کچھ کر کے بیٹھنا یہ نماز کو ادا کرتے ہیں تو جب اس انداز سے میں نماز کو یعنی یہ پڑھتا ہوں اللہ کے حضور تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کتنے سالوں سے اسی نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا تیس سال سے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا تیس سال کے ساتھ تیس سال تھرٹ سال. سال. ایئر اس تصور کے ساتھ آپ ذرا اندازہ کیجیے اور ان کیفیات کے ساتھ وہ نماز کو پڑھنا اللہ تو یہ اولیاء کرام کی بڑی ایسی صفات تھیں یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام بھی بات رکو کرتے تو پرندے بھی ان پہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ یہ شاید پتھر ہیں کوئی اس طرح یہ گمان کر کے نا کہ یہ ان کو پتھر گمان کر کے تو ان پہ آگے بیٹھ جاتے تھے اس طرح کیفیت میں ایک غزبے میں نبی کریم علیہ اصلاح اسلام نے دو صحابہ کو ایک انصار اور ایک مہاجر صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ کون ہمارا پہرہ دے گا بکیا صحابہ آرام کریں گے تو دو صحابہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم پہرہ دیتے ہیں اچھا اب جب یہ دونوں آپس میں بیٹھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں ایک کچھ دیر سو جاتے ہیں اور دوسرا پہرہ دیتے ہیں پھر وہ اس کو جگا دے گا اور دوسرا صحیح ہے یہ شادیوں کریں اب ایک سو گئے ان ٹھیک ہے بھی آپ سو جائیے اور وہ انصار صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا گئے وہ, وہ, وہ بیٹھے پہرا دے رہے انہوں نے کہا جب جا کے ہی مجھے رات گزارنی کہ انہوں نے میں قیام کر لوں اصل مقصود تو, تو یہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں کہ یہاں کوئی ہے موجود پہرا ہے تو میں نماز ہی پڑھ لیتا ہوں ٹائم تو گزارنا ہی ہے اس طرح وہ نماز شروع کر دی انہوں نے نماز میں سورہ کہاں پڑھنا شروع کی اتنے میں کوئی ایک کافر دشمن جو ہے وہ, وہ آ اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک کوئی آدمی سامنے اس نے تیر کا نشانہ بنایا اور مارا اس کو تیر ایک جو تیر ان کے جسم میں پیوست ہوا لگا جا کے وہ نماز کی حالت میں سورج کہ اور نماز کے اندر انہوں نے کوئی کسی طرح کی حرکت نہیں کی حتیٰ کہ اس بدبخت نے دوسرا تیر بھی مار دیا آپ کو اسی کیفیت نے پھر یہاں تک کہ تیسرا تیر بھی آپ کو لگ گیا تو پھر آپ نے نماز کو مختصر کیا اور وہیں سورت کو روک دیا اور فوراً اپنے بھائی کو جگایا کہ کوئی آ گیا اس طرح جب وہ بھی اٹھے تو پھر وہ دوڑ گیا اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک نہیں ہے تو یہاں تو کئی موجود آ گئے تو اس صحبت سے وہ بھی دوڑ گیا کیسا نماز بتانا یہ لگتا ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس امانت کا پاس نہ ہوتا کہ میں نے پہرا دینا ہے تو میں اپنی صورت پڑے بغیر جو ہے وہ نماز مکمل نہ کرتا یعنی اس حالت میں بھی تین تیر پیوست ہو چکے ہیں جسم کے اندر تو وہ کہتے میں صورت میری ختم نہیں ہوتی میں اس صورت کو پورا پڑھ کے پھر اپنی نماز کو جو ہے میں ختم کرتا تو یہ بھی ایک انداز ہے اور بعض ایسی مات چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے خوشو, خوشو آپ کہہ رہے ہیں اور ہمارے سائل نے بھی پوچھا کہ پیدا کیسے کیا جائے بعض چیزیں ہی ایسی ہیں کہ جن کو بطور خاص توجہ کر کے قصدن کیا جاتا ہے اچھا اب نماز میں جیسے ہم قصدن کئی چیزوں کا خیال قصدن لاتے ہیں اب امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں ہمیں قصد یہ نہیں کرتے کہ ہماری توجہ قرآن کے طرف جائے ہماری توجہ نماز کی طرف کسدن کچھ خیالات سوچتے ہیں کہ امام تو ہے نا وہ چل رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دلی طور پر ہم دماغی طور پر حاضر نہیں ہوتے تو خوشوخو خوشو کی یہی کیفیت ہے ایک تو یہ کہ اس کی فضیلت پر غور رکھے عبادت کا قبول ہونے کا دارو مدار بہت زیادہ خوشوخو خوشو کی اس کیفیت پر کہ دل جمی کے ساتھ نماز کو پڑھنا اور دوسرا ساتھ یہ کہ قصدن دن یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے بزرگوں کے اس طرح کے حوالے بھی پڑے تو انشاءاللہ شاء اللہ بہت لطف نماز میں نماز سے کچھ آداب بھی جو ہے وہ جیسے بیان فرمائے کہ کس وقت کیا خیال جو ہے وہ رکھتے ہوئے نماز ادا کرے اچھا تو فرمائے کہ جیسے نمازی جب کانوں پر ہاتھ لگا کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ایک تو رفع دین جب کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو گویا اپنے ہاتھ جو ہے وہ دکھا کر اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مولا میں نے دنیا والوں سے رشتہ ناتا سب جو ہے وہ توڑ دیا ہے تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں نے پہلی بار یہ سنا ہو تک بحریاتے چھوڑ دیتے ہیں یہ تو کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو ہے متوجہ ہونے پھر فرمایا کہ کانوں پر ہاتھ لگانا آپ بھی دیکھیں ہمارے یہاں توبہ کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ کانوں کی طرف جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہوں. فرمایا گویا کہ کانوں پر ہاتھ لگا کر بندہ توبہ کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہوئے اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں پھر اشارت فرمایا کہ جب قیام میں کھڑا ہو تو اس وقت اپنے گناہوں سے دست برداری پر اللہ تبارک و تعالی سے استقامت طلب کرے اور فرمایا کہ جب کرات کرے تو یہ خیال کرے کہ میرے قرآن شریف پڑھنے کو اللہ تبارہ کا وطالعہ سن رہا ہے اللہ اور جب اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو ضرور ہے کہ صحت قرآن پر کوشش کرے کہ درست طور پہ قرآن پاک کی ادائیگی کرے اور فرمایا کہ کچھ صورت بما ترجمہ بھی یاد کر لے کہ ورنہ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ یہ بادشاہ کے حضور کوئی کلام تو کر رہا ہے لیکن اس کا مفہوم نہیں جانتا نہیں تو کیا کہہ رہا تو وہ کلام کرے جو کہ جس کا مفہوم یہ سمجھ بھی رہا ہو جان جانور اور یہ حقیقت ہے جن لوگوں کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں ان مجرب ہے کہ وہ نماز کے جو اذکار ہیں ثنا ہے سورہ فاتحہ ہے سورہ اخلاص اس میں پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ عمین پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور ترجم الحمدللہ موجود ہے امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے حکام میں بھی تمام اذکار نماز کے ترجم ان کو ذہن میں رکھ کر جب نماز پڑھے گا نا بندہ اور جب سبحان ربی العلیٰ اب کہے گا کہ دل میں ذہن میں یہ خیال موجود ہوگا کہ اس رب کے آگے میں جو ہے وہ حاضر ہوں جو سب سے بلند ہے تو پھر وہ وسوسے کی طرف توجہ نہیں جائے گی اس طرف توجہ رکھے پھر فرمایا کہ جب رکو میں جائے تو اللہ تبارک وطالیہ کی عظمت کا خیال رکھے کہ اس کی وجہ سے اس کی کمر جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے فرمایا کہ سجدے کے وقت یہ خیال رکھے کہ اپنی ذلت اور خواری کہ میں کیسا ضلیل اور میں کیسا وہ ہوں اور اللہ تبارک وطالعہ کی عزت و جلال کا خیال رکھے کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا اور صحیح. پھر فرمایا کے قادے میں کیا خیال کرے فرمایا اپنے اعزاز و اکرام کا بڑی پیاری بات ارشاد نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اب پہلے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اب جب اس کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے بات چیت ہو جاتی ہے دوستی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بٹھا لیتا ہے فرمایا تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تھا قیام کی حالت میں حاضر ہوا تھا تو نے اگر نماز اس طرح ادا کی ہے جو نماز کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اب تجھے اپنی بارگاہ میں عزت و اکرام دیتے ہوئے بیٹھنے کا جو ہے وہ موقع دے دیا اب رب کی بارگاہ میں تُو تو اس چیز کو خیال کرتے ہوئے جس جس جگہ پر جو جو باتیں بیان کی گئی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بندہ جو ہے وہ نماز کرے اچھا جیسے دیکھنا ہے سجدے کے اندر فرمایا کے جو ہے وہ ناک کی طرف دیکھے اب نماز پڑھنے میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ استقبال قبلہ کی جو ایک بیان کی گئی کہ ہم جو ہے وہ استقبال قبلہ شہر تھے نماز کی تو اب اگر کوئی شخص کابت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہا ہے مسجد الحرام میں تو اب کابت اللہ کو دیکھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرے کہ کابت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اگر کابت اللہ شریف کو جو ہے وہاں پر نہیں ہے اپنے ملک کے اندر ہے تو کم از کم جس نے زیارت کی ہوئی ہے جس نے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ میں گویا کہ حرم کعبہ میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کر کے رب تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں تو جب یہ رخ جب یہ تصور جمائے گا تو اس سے جو ہے وہ انسان کو ایک سرور حاصل ہوگا اور ایک توجہ جو ہے وہ حاصل ہوگی اور اس بات کا بھی جو ہے وہ انسان وہ کرے کہ علماء نے فرمایا کہ نماز کی بھی اقسام ہے صحیح ایک ہے عوام کی نماز اچھا عوام کی فرمایا نماز. عوام کی نماز وہ ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا اور عوام بھی وہ جو درست نماز ادا کرے اچھا. کہ فرمایا کہ ان تعبود اللہ کا انا کا ترا یہ توسس الخواص کی نماز کہ جب انا. وہ نماز پڑھتے ہیں تو مشاہدہ الہی میں جو انا. ہے وہ غرق ہو جاتے ہیں فرمایا عوام کے لیے فرمایا کہ فینلم تک ان ترا فین اراک تو کم از کم اس بات کا تو یقین رکھ کہ تو نماز اس طرح پڑھ کے طرح رب تجھے دیکھ رہا ہے تو وہ تصور جو ہے وہ بندہ جمائے گا تو جبھی عوام کی وہ نماز ہوگی جو مقبول بارگاہ الہی ہوگی مزید مزید نے فرمایا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں مقبول ہیں فرمایا یہ اسی طور پر پتا چلے گا کہ جب ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے روکیں گی ہماری نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکے گی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نمازیں درست ہو رہی ہیں اور بارگاہ الہی میں مقبول سے حج کے بارے میں فرمایا نا کہ حج مقبول کی علامت یہ کہ جب لوٹ کر آئے تو پہلے سے بہتر ہو, ہو جائے, ہو جائے, جائے تو فرمایا کہ جب مم. نماز کے بارے میں فرما دیا اور قرآن نے کہہ دیا مم. کہ ان سلاد تنہا الفاظ شاہی تو فرمایا جب تک تیری نماز تجھے برے کاموں سے نہیں روک رہی تو دیکھ لے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری نماز ضائع ہو رہی ہو اور ایسی نماز جسے تو ضائع کر رہا ہے جس میں نماز کی چوری کہا گیا ایسا مم. کرنے والے کو نماز کا چور کہا گیا تو وہ تو نماز خود جو ہے بد دعا دیتی ہے ایسے شخص کو کہا کیا اللہ تبارک تجھے ضائع کرے ضائع کرنے سے مراد کیا نماز ہوئی نہیں یا ناقص پڑھنا ناقص پڑھنا بھی اس کے اندر شامل ہے اور ضائع کرنا بھی کہ نماز جو ہے فاصل کر دی اور ایک یہ کہ اس کے تمام عراقین پر ارکان پر عمل نہیں کیا جیسے واجبات ہیں ان میں کمی کر لی نماز کے ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن جو ہے وہ تعدل ارکان ہے واجبات میں سے کم از کم اتنی مقدار میں ٹھہرے کہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ آپ رکو میں یا سجدے میں اب اگر اتنی مقدار میں بھی نہیں ٹھہرتا بس جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو وہ نماز جو ہے وہ گویا انسان کو حدیث میں فرمایا کہ ایسا شخص نماز کا چور ہے صاحب نے فرمایا اے نماز اے میں لوگ کیسے چوری کریں گے تو فرمایا کہ اس طریقے سے لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جس کو ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارہ کا وہ تعالیٰ کو راضی کریں جس کو ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم جو اللہ کا قرب حاصل کریں کہیں اس میں ہم ایسی غلطیاں نہ کر بیٹھیں کہ وہ نا... نماز ہی ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ ہمارے لیے بدد دیتے ہیں اور اللہ اگر حسنا. اس کی بدد ہمیں لگ گئی تو پھر سوچیں کہ ہمارا کیا ہو جی نماز پڑھنا یہاں پہ یہ ہے کہ شاید نماز کے حوالے سے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے بہت سے لوگ برسوں سے پڑھتے ہیں اور اگر ان کو یہ کہہ بھی دیا جائے نا کہ واقعی آپ جیسے آپ نے کہا کہ وزو ہی نہیں صحیح کرتے تھے تو نماز کہاں سے تو بہت سی ناراضگی کا اظہار بھی کریں گے وہ تو دیکھیں گے کہ ہمیں تو ہم تو نماز اس وقت سے پڑھ رہے ہیں کہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے دیکھیے اور नमा... جیسے حضرت حذیفہ کی ایک روایت ہے انہوں نے جب کسی کو دیکھا تھا وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے صحیح کہ اسے نماز میں رقو سجود پورے نہیں کرتے تھے یہ صحیح تو ان سے پوچھا کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں کہا چالیس سال سے بولے چالیس سال سے نہیں ہوئی اور اگر اسی طرح تمہیں موت واقع ہو تو یہ تمہاری طریقہ محمدی پر جو ہے وہ موت واقع نہ ہوئی تو نماز میں کچھ ایسی تو واضح ظاہری غلطیاں ہیں ایک نماز عمل ایسا ہے جو حضرت سے یہ یعنی نماز ایسا معاملہ ہے باقاعدہ سیکھ کرنی پڑی ہوتی نماز پڑھتے نہیں دیکھ دیکھ کے نماز کو سیکھتے ہیں اور وہ شروع سے ہی بچے گئے مسجد میں تو بس دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ قیام ہے یہ رکوع ہے یہ تو ایک دا اپنے بچوں کے بارے میں بہت شوق ہے کہ وہ آپ سے قرآن بنے اچھا قرآن پڑھیں بچے نے اچھی نعت پڑھی بہت خوبصورتی اپلوڈ کریں گے نیٹ پہ جانیں گے فیس بک دوستوں سب کو شیئر کریں گے بچے نے تلاوت کی بہت خوش ہوں گے اچھی بات ہے خوش ہونا چاہیے لیکن آخر یہی والد جس کو خود قرآن نہیں پڑھنا تھا کم از کم اتنا تو قرآن وہ سیکھے کہ وہ جس سے درست طریقے سے اپنی نماز تو پڑھ سکے نماز کا فرض ادا ہو نماز کا واجب بتاؤ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ایک آدمی کو دیکھا آپ نے بلایا جب وہ آئے تو سلام کیا آپ نے بلایا فرما سلی فین قلم تو سلی نماز پڑھتے نہیں نماز تو ہی نہیں وہ پھر گئے پھر انہوں نے نماز پڑھی جلدی یہ دی پھر آپ کہا پھر دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی تیسری مرتبہ کا چوتھی مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا کہ میری کیا نماز میں غلطی پھر آپ نے وہی تعدل ارکان کے حوالے سے یعنی یہ اس کی تعلیم فرمائی قیام کرو تو ایسا کرو اطمینان ہو جائے رکو کرو رکو سے اٹھو یہ سارے معاملات کہ اطمینان کے ساتھ یہ کام کرو تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تو آج نماز کے باطنی آداب پہ بھی وہ بات جو گفتگو کر رہے تھے خوشبو ہونا خزو ہونا یہ کیفیات کا پیدا ہونا ایک باتنی امور میں سے یہاں تو ظاہری طور پہ اتنے معاملات ہیں کہ ظاہر ہی نماز نہیں ہو رہی ہوتی تو اس لیے کسدن ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے کم از کم اپنی نماز کو کسی اچھے قاری صاحب کو آپ کے مسجد کے امام صاحب ہو یا بلکہ ہمارے پاس اتنی بہترین سہولت موجود ہے الحمدللہ للہ بکثرت مساجد کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان جس کے اندر بڑی <سلام> عمر کے افراد باقاعدہ نماز جو ہے وہ وہاں پر قرآن سیکھتے ہیں دعائیں سیکھتے ہیں نماز بھی سیکھتے ہیں مدنی قافلے ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے جس میں <سلام> نماز اچھی طریقے سے ہیں للہ اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان نماز کا کورس ہوتا ہے اور صرف سات دن کا یہ کورس ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی میں یہ عرض کروں گا آپ نے نماز سیکھنی ہے اب تک آپ کے جتنی بھی عمر ہو چکی ہیں آپ جوان ہیں بوڑھے ہیں یا بچے ہیں آپ سن رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے اور یہ کورس صرف اور صرف سات دن کا ہے ایک ہفتے کا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں باب المدینہ کراچی بھی نہیں آنا پڑے گا آپ اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ فرمائیں اور وہاں کے جو ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے عریب قریب میں آپ کے شہر کے قریب میں کہاں پر یہ فیضان نماز کورس ہو رہا ہے آپ اپنی عمر میں سے صرف سات دن نکالیں میں کہتا ہوں کہ یہ سات دن نکالنا آپ کی ساری عمر کی نمازوں کو درست کر سکتا ہے آپ کی ساری زندگی کی نمازیں اس فیضان نماز کورس سے بچ سکتی ہیں تو آپ فضان نماز کورس آپ لازمی کر لیں انشاءاللہ بہت ساری نماز کی برکتیں نماز کو درست پڑھنے کا طریقہ نماز کا ترجمہ نماز کے ظاہری باطنی آداب اور بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا باقی صحیح بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنا سیکھتے نہیں ہیں بلکہ دیکھا دیکھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں شوق میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں بچے یا اپنا نمازوں میں جاتے ہیں بچے تو جیسے بڑے کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہماری بھی یہ حالت ہے تو ہمیں بھی نماز کو درست طریقے سے سیکھنا چاہیے آپ ماحول میں اچھا خاصا کئی نوجوان سے ماشاء جنہوں نے مدنی قافلوں کے مسافر بنے یا مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر شرکت کی یا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں کہ ذہن ملتا ہے ہلکے لگتے ہیں کئی چیزیں جی لیکن بعض اسے جو, جو انہی کے ہی والد ہوں گے بڑی عمر کے ہی بعض یعنی جن کی عمریں کچھ چالیس یا اس سے اوپر گئیں تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ انہوں نے تو کوئی ایسا سلسلہ شروع ہی نہیں کیا ہوتا جس میں وہ باقاعدہ نماز سیکھے جی اور یہ نماز کے معاملے کے اندر کوئی ایسی حالانکہ وہ صدر الشریع ال رحمہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحما نے اپنے مدرسے کے جو اساتذہ تھے ان کو جو کہا تھا صدر الشریع ال رحمہ کو وضو دکھائیں وہ کر کے دکھائیں یعنی اچھا باقاعدہ چیک کریں مفتی امجد علی اعظمی صاحب ان کا وضو چیک کریں کہ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے اچھا بعض اوقات حالانکہ مدرسے میں پڑھنے والے اور مدرسے میں پڑھانے والے ان کے ساتھ یہ فرمایا تو اس میں کوئی آر شرم ایسی محسوس نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو کورس میں اثر سر نہیں دیے آپ اپنی نماز کو بچانے کے لیے آپ اپنے مسجد میں ہی کہیں ایسے رابطہ کیجیے اور انشاءاللہ ضرور کچھ ایسے مل جائیں گے کہ جس کی وجہ سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ کم از کم وہ آپ کی نماز سن لیں نماز آپ کو بتا دیں آپ کو کچھ نماز کے بارے میں باتیں سکھا دیں اور جب یہ چیزیں ہم سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ نماز بھی بہت بہتر طریقے سے اور اعلی طریقے سے آگے جب آدمی کو پتا چل جائے گا نا میں کیا بات کر رہا ہوں تو پھر وہ اچھی طرح اس بات کو یعنی نماز کی تلاوت کو قرآ کو تصبیہات کو اطحیات کو اس کو درست طریقے سے انشاء پڑھنے میں اس کو بڑی کامیابی ملے گی بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کو ملاحظہ فرمایا حضور صلاحۃ وسلام نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو کس سے مناجات کر رہا ہے اور کہا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے تو <تصفيق> اس کو یہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے تو جب رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرے حضور علیہ <تصفح> اسلام <الصلاة> فرمایا <تصفح> آپ فرماتے ہیں اور کتنی خوبصورت باتیں یہ آپ کا علم بھی ہے حضور <تصفح> فرماتے ہیں کہ میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں میں تمہیں <تصفح> پیٹ کے پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں <تصفح> <تصفح> اب وہ نماز کی آخری صفوں کے اندر اس میں انہوں نے نماز کے اندر کوئی غلطی کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تمبی فرمائی اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے نماز میں کسی اور طرف ادھر ادھر جاتا ہے صحیح. التفات کرتا ہے हم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں اس کو یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم میں تیری طرح متوجہ ہوا یعنی میری رحمت اللہ. خاصا تیری طرف متوجہ اللہ ہوئی اللہ ہے. اب آدمی تصور لے کے جاتا ہے کہیں اور اچھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو التفاق کر رہا اللہ ہے اللہ اللہ تو پھر اس کو جب کہا جاتا ہے کہا کہ پہلی دفعہ اس کو یہ تمبی کی جاتی ہے گویا کہ کہا جاتا ہے پھر وہ التفاط کرتا ہے پھر یہی کلمات کہ کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو سوچتا ہے التفاط کرتا ہے تو جب پھر بھی وہ باز نہیں آتا ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کو بھی اس سے موڑ لیتا, ہے, سے لیتا اللہ اللہ ہے تو اب آدمی خود ہی اس رحمت <خف> الہی سے محروم ہو رہا اور یہ یہ ہمیں یہ نماز کا یہ یہ بات ہے ایک عمل ایسا سکھا رہے ہیں کہ نماز میں بھی آئیں اور اس میں بالکش ایسے دماغ کے ساتھ حاضر ہیں تو انشاءاللہ یہ ظاہری باطنی جب شرائط پوری گی تو نماز کی برکتیں بھی بہت حاصل ہوں گی جی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے آخر میں میں یہ مدنی التجا کروں گا کہ اپنی نماز کو تھوڑا سا ری چیک کریں نماز کو تھوڑا سا چیک کریں کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں کس درجے کی یہ نماز ہے میری نماز کا معیار کیا ہے میری نماز کا انداز کیا ہے یہ مجھے سننے والے جی جی میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں آپ اپنی نماز کو درست کیجئے اور برائے مدینہ برائے خاک مدینہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماز ہوتی نہیں یا دیگر جو مسائل کا تذکرہ ہوا ہے اس سے ناراض مت ہوئیے گا اس میں ہم تو اصلاحی چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری بھی نماز درست ہو آپ کی بھی نماز درست ہو اپنی نماز کو درست کریں اور چاہے تو کورس کر لیں نماز کے احکام کو آپ حاصل کریں وقتاً فوقتاً روزانہ اس کا ایک صفحہ پڑھ لیں آپ کسی مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر لیں وہاں سے اپنی نماز کو درست کر لیں تو اپنی نماز کو ری چیک کریں انشاءاللہ نماز کو جب درست طریقے سے آپ پڑھیں گے تو یاد رکھیے کہ نماز مومن کی معراج ہے نماز جو ہے وہ تمام مشکلات کا حل ہے نماز سے جو ہے وہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں آپ مشکلات کا شکار ہیں آپ نماز پڑھیں اللہ نے چاہا تو آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی آپ کو دنیا اور آخرت میں راحت اور سکون حاصل ہوگا نماز جو ہے وہ دلوں کی ٹھنڈک ہے نماز آنکھوں کا چین ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے سلسلے کو اللہ رب العزت قبولیت کا درجہ عطا فرمائے ہمیں بھی درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین. سلو الحبیب اللہ, اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم